مختلف موضوع پر مین چوک جہانگی روڈ سوابیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سی ستاون دس ایک سو چوبیس الذي لم يتخذ غلدا والسلام والسلام على من لا نبي بعدا وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعدا أما بعد فأوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنها آلا تعمل أبصار وَلَا كِنْ تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الحمد دو شریف اللہ محمد وعلى آل محمد کماسل اب راحی موالا آل اب راہی مجید بارک کالا محمد والا آل محمد کمادار کا ابراہیم والا آل ان قا انتہائی قابل صد احترام پلمائے کام زیوکار سامین بزرگوں اور بھائیوں اپنے لیے قابل صد احترام استاذا طے کرے اخلاص حضرت مولانا محمد جان صاحب زیدہ مجد ہو کی حکم کی تعمیر کرتے ہوئے جامعہ دارالعلوم اسلامیہ میں حفظ قرآن مجید کی سعادت حاصل کرنے والے پندرہ اپنے عزیز طلبہ بھائیوں کی دستار بندی کے مبارک موقع پر آپ احباب سے گفتگو کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے مجھے اپنی کم علمی کا اعتراف ہے اپنی کم مائگی کا احساس ہے جلیل القدر شروخ علم و عمل حسن بیان اور تقوی ہر لحاظ سے مجھ سے بہت ہی بہتر زی قدر علماء کرام اپنے اپنے زرعی خیالات سے آپ احباب کو نواز چکے ذرا کجا آفتاب میں نالائک سا گناگار آدمی آپ احباب کے سامنے رب العالمین کی توفیق سے کچھ دیر کے لیے چند معروضات پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وما توفیقی اللہ بل الحق کل تو الہ انیب رات کا کافی سا حصہ گزر چکا میں لمبی تمہید سے بچتے ہوئے صرف چند کلمات عمت آپ احباب کی خدمت میں عرض کرنے کے بعد کلام مقدس کی تلاوت شروع کر رہا ہوں آج کے جس ماحول اور معاشرہ میں, میں اور آپ احباب اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں آج کے دور میں زندہ مسلمان تو کثرت کے ساتھ نظر آ رہے ہیں بزرگان محترم میرا درد دل توجہ کے ساتھ سنیے گا شاید میری زندگی وفا نہ کرے اور آئندہ ملاقات آپ کی اور میری حشر کے میدان میں ہو زندہ مسلمان آج کے اس ماحول اور معاشرہ میں کثرت سے نظر آ رہے ہیں مانتا ہوں تسلیم کرتا ہوں یہ بات میری سر آنکھوں پر لیکن آج کے اس دور کے اندر زندہ مسلمانوں کی واقعی ضرورت ہے لیکن زندہ مسلمانوں سے زیادہ ان مسلمانوں کی ضرورت ہے جن کے دل زندہ اور بیدار ہوں مسلمان زندہ ہیں لیکن دل زندہ نہیں رہے زہری وجود زندہ ہے لیکن ضمیر مردہ ہو گیا زہری جسد زندہ نظر آ رہا ہے لیکن دل کے اندر بیداری نہیں رہی کلام مقدس ان انسانوں کو دعوت فکر دے رہا ہے کہ جن کے وجود تو زندہ ہیں لیکن دل مردہ ہو گئے ضمیر مردہ ہو گئے اندر کے جذبات مردہ ہو گئے کلام مقدس نے کہا انسانوں وجود کی زندگی بے ناش کرنے والوں وجود کی زندگی کچھ معنی نہیں رکھتی حقیقت ہے تو دل کی زندگی کی حقیقت ہے اب دیکھیے کلام مقدس کا ایک مقام اور میں پانچ وجوہات ارض کر رہا ہوں کہ دل مردہ کیسے ہوتا ہے اور پھر زندہ کیسے ہوگا پہلے کلام مقدس کا حوالہ فرمایا تو بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَأَخْرِجْنِي مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكَتْ لَنَا وَهِيَ فیا خویت اللہ اور اوشیہ آیت نمبر پینتالیس سورت کا نام سورت الحج میرے سامنے سترواں بارہ ارب العالمین فرماتے ہیں کتنی بستیاں کہ میں عرب المین نے ان بستیوں کو تباہ و برباد کر ڈالا ہے ذکر مکان کا کیا مراد مکین ہے بستی والوں کو میں اللہ کریم نے سو نابود کر ڈالا اور اب برعالمین فرماتے وہی یا ظالم بستیاں ظلم کرنے والی تھیں یعنی بستیوں والے ظلم کرنے والے تھے اللہ کریم فرماتے فیا خاویہ آلہ اروشہ چھتیں گری پڑی ہیں دیواریں گری پڑی ہیں اور مکے والے گزرتے بھی ہیں نمونہ دیکھ بھی رہی ہیں کہ بستیوں تباہ و برباد ہوئی پڑی ہیں بستیوں کے مکینوں کا نام و نشان مٹ چکا ہے لیکن یہ ساری تباہی دیکھنے کے بعد پھر بھی کلام مقدس کی مخالفت کر رہی ہیں آمنا کلال صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی دشمنی کر رہی ہیں آپ کے راستے میں کانٹے بھی چھا رہی ہیں امام الانبیاء آ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ پتھروں کی بارش کر رہے ہیں پرورتگار ان تباہ شدہ بستیوں کا حال دیکھنے کے باوجود پھر بھی آمنا کے لال کے مخالفین نے عبرت کیوں نہیں بکڑی اللہ فرما دے بجے مجھ سے سن لو چامن رب سار اگلی آیت کے اندر ابلامین نے فرمایا یہ جو بستیا تباہ شدہ دیکھ کر چلے جا رہی رہی ہیں نمونا نظر آ رہا ہے آنکھوں سے دیکھ تو رہی ہیں آنکھیں اندھی نہیں ہے ملا کنتا ملک لو برلتی سو آنکھیں اندھی نہیں ہیں بلکہ سینوں والے دل اندھے ہو چکے ہیں نمونا دیکھا برد نہیں پکڑی اللہ اللہ غرور تھا نمود تھی ہٹو بچو گی تھی صدا غرور تھا نمود تھی ہٹو بچو گی تھی سدا اور آج تم سے کیا کہوں لاد کا بھی پتا نہیں آنکھوں میں بس تو موجود ہے لیکن دل کے اندر بصیرت نہیں رہی دل مردہ ہو چکے ہیں اب آپ پانچ وجوہات ارد کرنے لگا ہوں دل مردہ ہونے کی پہلی پہلی علامت مہربانی کر کے ذرا ذوق کے ساتھ میری بات کا جواب دے دیجئے آپ کو مردہ دل چاہیے یا زندہ دل چاہیے با کو ہو کر پتہ چلے دل آپ کے بیدار ہیں ہمارا دل مردہ رہنا چاہیے یا زندہ رہنا چاہیے اب پہلی علامت دل مردہ کس کا ہوتا ہے پہلی پہلی علامت مردہ دل ہونے کی سورت کا نام سورت النساء یہ میرے سامنے پانچواں بارہ رب العالمین فرماتے ہیں آیت نمبر سترہ کے اندر یا ملون سم یا رب العالمین کے ذمہ ہے تفصن اللہ کریم نے ذمہ لے لیا میں ان لوگوں کی توبہ قبول کروں گا اللہ کریم کن دو گی تو بکمول کرے گا فرمایا جو غلطیاں کر رہے ہیں نا کر رہے ہیں میں اللہ کریم کی بغاوت کر رہے ہیں لیکن بے جہان نادانی کے ساتھ کر دی غلطی ہو گئی نافرمانی کر بیٹھا غلطی ہو گئی گناہ کر بیٹھا لیکن سم یا تو بونا کریم لیکن فوراً جلدی جلدی توبہ کر لی جو بندہ غلطی کرنے کے بعد جلدی توبہ کر رہا ہے اس بندے کا دل زندہ ہے اب آپ جملے پر دوجہ رکھیے گا اور جو بندہ اس امید پہ گناہ کر رہا ہے بعد میں توبہ کر لوں گا بعد سفید ہوئے توبہ کر لوں گا بڑھا تو توبہ کر لوں گا توبہ کی امید پہ گناہ کرتا جا رہا ہے توبہ کی امید پہ غلطیاں کرتا جا رہا ہے توبہ کی امید کی نہ فرمائیاں کرتا جا رہا ہے اس بندے کا دل زندہ نہیں ہے اس بندے کا دل مردہ ہے زندہ دل غلطی ہو بھی گئے انسان جو ہوا لیکن فور تو بہ لی اب آپ کو سورت عال عمران کا انداز سناتا جاؤں یہ میرے سامنے سورت عال عمران اور ابو العالمین کی لار کتاب مالے کے کائنات نے انداز بیان فرمایا اللہ اور آیت نمبر ایک سو پینتیس بلو فاحش جہینگ سر جنوب والو الاما سالو بہم یا نم کام <سلام> ہو جائے اللہ کی نافرمانی والا کام ہو جائے فوراً اللہ کریم کو یاد کر لیتے ہیں اللہ یہ تو ہم سے غلطی ہو گئی تیری بغاوت ہو گئی اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دیتے ہیں اللہ برباد اللہ کون ہے ربران کے بغیر غلطیاں معاف کرنے والا اللہ کے بغیر کون ہے گناہوں کو معاف کرنے والا ہرمایا بلامی رحو اللہ معاف لو اگر غلطی ہو بھی گئی گناہ ہو بھی گیا لیکن ڈٹ نہیں جاتے اڑ نہیں جاتے ضد نہیں کرتے اگر گناہ ہو گیا فوراً توفا کر لیتے ہیں میں اللہ کریم معاف کر دیتا ہوں آبا. یہ کن بندوں کی نشانی مردہ دل یا زندہ دل آبا. آبا. آبا. اب آپ کو کون سا دل چاہیے آبا. جی ناراض نے ہونا میں معذرت کر رہا ہوں پیشی چہرے پر سننا رسول نہیں ہے جی بڈھا یا تے رکھ لے سا بولانا ہوں تو کچھ نہ آخ جی آپ پنجاب والے کہتے ہیں سادہ بھی سا نہیں سانس کا بھی اعتبار نہیں ہے اور کلام میں مقدس میرے ہاتھ میں لا اللہ محمد الرس اللہ کیا کیا درد دل سنا ہوں رحیم یار خان میں ایک نوجوان مجھے کہنے لگا مولانا میری چالیس سال عمر ہے بڑی صحت ہے دیکھیے جوانی ہے کہنے لگا میرا دادا ایک سو سے بھی اوپر ہو کر فوت ہوا تھا ایک سو پانچ اور دس سال کے درمیان ابا خیال کرنا رحیم یار خان میں اس آدمی نے مجھے کہا میرے دادے کی عمر سو سال سے بھی زیادہ ہوئی اور والد کی عمر پچاسی سال ہے والد صاحب زندہ ہے دادا سو سے اوپر کا ہو کے کہ فوت ہو چکا وہ آدمی مجھے کہنے لگا مولانا چالیس سال میری عمر ہے والد صاحب کی پچاسی سال ہے آپ نے مسئلہ بیان کیا کہ چہرے پر سنت رسول سجالو جس ویلے میں بگڑا ہوا تو میں نے <تصفح> کہا یار ایک سانس کا بھی اعتبار نہیں ہے کہنے لگا نہیں مولانا اب میں الفاظ آپ کو نقل کر رہا ہوں احباب کیا کیا درد دل عرض کروں یہ دل مردہ ہونے کی نشانی بیان کر رہا ہوں اس آدمی نے مجھے کہا مولانا دادے کی عمر ایک سو سے زیادہ ہوئی تھی اور والد کی پچاسی ہے میری ساٹھ تو ہوگی میں کہ بھئی ایک سادہ باروس اس میں نہیں مانتا کلام مقدس میرے ہاتھ میں احباب لا الہ الا اللہ محمد الرسول کا مولانا آپ کی بات نہیں مانتا ضد کی اس نے میرے ساتھ دادے کا نمونہ سامنے موجود ہے والد کی پچاسی سال عمر والا نمونہ موجود ہے میری سٹ نہیں ہونی میں نہ مندا سرد ہوا تو رکھ لیسا یہ دل زندہ نہیں ہے دل فورن معافی مانگ لینا زندہ دل ہونے کی علامت اور ہم تو غلطیاں جان بوجھ کے کر رہے ہیں جان بوجھ کے اللہ کریم کی نافرمانی کر رہے ہیں اور رب العالمین کے قرآن کا انداز پہلی پہلی علامت بنا کرتے نہ اس امید پر بعد میں توبہ کر لوں گا ایسے بندے کا دل مردہ ہو چکا ہے اللہ اللہ یہ میرے سامنے صورت توح سولہ پارہ رب العالمین فرماتے ہیں آیت نمبر ایک سو پندرہ کے اندر بالا کدا ہی د Oh, oh, oh, oh. آدم من قبلو نسیا والم نجد لہو ازما میں اللہ کریم نے حضرت علیہ اسلام کو فرمایا بی بی ہوا کو فرمایا جنت میں تم رہو سورت کا نام سورت البرا پہلا پارا رب العالمین نے منظر بیان فرمایا آ آیت کا نمبر پینتیس وکلنا یہ آدم اس کو نن تسو جو میرے آدم آپ بھی جنت میں رہے آپ کی بیوی بھی جنت میں رہے اور جہاں سے مرضی آئے کھاؤ پیو لیکن خیال کرنا بلا تک ربا حاضی شاجرا فاتا کونا اس درخت کے قریب نہیں جانا میں تفصیلی کسا نہیں سنا سکتا اشارہ اس درخت کے قریب نہیں جانا اللہ بہتر جانتے کون سا درخت تھا اب ہم اب اللہ رسول ہوں لیکن حضرت آدم بھی کھا بیٹھے ابا بھی کھا بیٹھی اللہ فرماتے خبردار کا والوں حضرت آدم علیہ اسلام کے بارے میں زبان نہیں کھولنی اللہ کریم تم نے منع کیا تھا اس درد کے غریب نہیں جانا لیکن دونوں کھا بیٹھے اللہ فرماتے فنا سیا آدم علیہ اسلام بھول گئے جان بوجھ کے نہیں کیا ہم تو غلطی جان بوجھ کے کر رہے ہیں نمازیں جان بوجھ کر چھوڑی ہوئی ہیں جان بوجھ کر رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھ رہے آدم رسرام بھول گئے ذرا سی کمی بیشی ہو گئی لیکن دونوں کہنے لگے می ابی کالا ربنا ضلمان فسنا وہ علم ترفلنا ترہم کو ناسری بارہ سورت کا نام سورت الاراف یہ میرے سامنے سورت الاراف کھلی ہوئی ہے آیت نمبر تیئیس یہ کل پڑھتے پڑتے گئے پرور دیگار ہم اپنی جانوں پہ زیادتی کر بیٹھے ہیں اگر تو نے بخشش نہ کی تو نے ہمارے اوپر رحمت نہ کی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے فوراً توفا کی رب العالمین نے معاف کر دیا اب آپ ذرا قرآن مجید کی تعید تو کر دیجئے اللہ رضی ہوگا یہ حضرت آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر رب العالمین کے حکم کو چھوڑا تھا नहीं। नहीं। اب آپ جواب سوکھ سے نہیں آئے جان بوجھ کر خلاف ورزی کی تھی ہم تو جان بوجھ کر کر رہے ہیں بھول گئے لیکن فوراً رب العالمین کے دربار میں معافی کی درخواست یہ زندہ دل ہونے کی نشانی ہے ہمارے تو دل مردہ ہو گئے گلتیاں کر رہے ہیں جان بوجھ کر بعد میں معافی مانگ لیں گے ہاں اب سورت کا نام سورت ساد یہ میرے سامنے تیئی سونا پارہ اللہ کریم فرماتے ہیں آیت نمبر سترہ کے اندر اس پہ لام یقون بازو دن عید اناب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکے والے مخالف کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں صبر سے کام لیجئے میرے حبیب حوصلے سے کام لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم اور نمبر دو بازو قرآبنا دعو حضرت دعود نے سلام ہمارے خاص بندے کا قصہ یاد کیجیے میں اللہ کریم نے بڑی طاقت دنیا بھی دی تھی لیکن دنیاوی طاقت ملنے کے بعد بادشاہی ملنے کے بعد حکومت ملنے کے بعد انہو اللہ ہر معاملے کے اندر حضرت دودام رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والے تھے اللہ کریم کو کبھی نہیں بھلایا اللہ فرماتے ذرا سنو نا اللہ کریم نے کون سی نعمتیں دی تھی سخل جما یو سب بہنا بنا شیورا کا حضرت داود اسلام جب زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے اللہ نے ایسی مٹھاس رکھی تھی ان کی زبان میں لانے داود مشہور ہے اتنی لذت تھی حضرت داؤد کی زبان میں جب زبور شریف کی دلاوت کرتے تھے تو ان کی زبان سے زبور کی تلاوت سننے کے بعد پہاڑوں میں سے آواز آتی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ تسبیح کالی تھی طلبا بھائیوں حالی نا یہاں کالی تسبیح آواز آ رہی ہے پہاڑوں میں سے اتنی لذت آگے خیال کیجئے گا قیمتی بات آگے آ رہی ہے اور اللہ بس فرمایا نا و تیرا حضرت علیہ اسلام جب زبور شریف کی جلاوت کرتے تھے تو اڑنے والے پرندے بھی اکٹھے ہو جایا کرتے تھے حضرت داود کی زبان سے زبور شریف کی دلاوت سنتے تھے کل تعلی لیا حضرت داود اسلام کی عائشی دے کر اللہ کریم کی فرما برداری دے کر رب العالمین کی عبادت دیں کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں حضرت دعود کو عبادت کرتے دے کر باقی تمام مخلوق بھی رب العالمین کی متوجہ ہو جایا کرتی تھی یہ فضائل بیان ہو رہے ہیں ہمارا خیال اللہ فرماتے ہیں شدت نا ملک ہوں حکما و فصل الخاب میں اللہ نے حضرت داود کی بادشاہی کو بڑا مضبوط بنایا دانائی بھی بڑی طا فرمائی اور فیصلہ کن گفتگو کا میں اللہ نے ملکاد فرمایا ایسی بات کرنی جھگڑے کرنے والوں کے جھگڑے مٹا دینی اب احبا خیال خاص اور میں اپنے طلبہ بھائیوں سے بھی اپیل کروں گا بڑے احترام سے انتہائی توجہ کیجیے گا یہ قرآن مجید کے مشکل ترین مقامات میں سے ایک مقام ہے پھر ایک بات دہرا رہا ہوں اللہ فرماتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے خلاف مکے والے باتیں کر رہے ہیں صبر سے کام لیجئے میرے بھائیوں گفتگو میری سمجھ آ رہی ہے کیا فرمایا میرے حبیب صبر سے کام لیجئے حوصلے سے اور نمبر دو حضرت دعود علیہ اسلام کا قصہ یاد کیجیے ان دونوں میں کیا تعلق ہے صبر کیجیے اپنے مخالفین کی باتوں پر اور صبر سے کام لیجئے اور حضرت داؤد اسلام کا قصہ یاد کیجیے اب آپ خیال حضرت علیہ اسلام عبادت خانے کے اندر رب العالمین ان کی عبادت کر رہے ہیں اللہ برباد بحال نسمہ استعفا میں تشریح کی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جھگڑا کرنے والوں کی خبر پہنچی ہے کہ ہی پہنچی اللہ کریم کون سے جھگڑا کرنے والے حضرت داؤد عبادت خانے کے اندر رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں دیوار پھلاگ کر کچھ بندے سامنے آ گئے اللہ یہ کون ہے بسرگان محترم یہاں کانفرنس میں آنے کا رستہ بھی موجود ہے لیکن اس کے باوجود کوئی دیوار پھلانگ کر آ جائے ہم حیران ہوں گے کہ نہیں ڈر جائیں گے یہ کون بندہ ہے چھلانگ لگائی بندے آ گئے سامنے اللہ کریم فرماتے حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے جب بندے آئے آ گئے اللہ کے بے امبر ایسا نہ ہو کہ میرے دشمن دیوار پلاں کر کیوں آئے جب انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو پریشان دیکھا کالو وہ کہنے لگے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یار میں کیوں نہ ڈروں تم جو دیوار پھلان کے امبر آ گئے ہو وہ کہنے لگے خسمان بگا باز و نالاباز کم بہن نا بالحق بلا تشددیتا وہاں دینا سلائی سر ہمارا <تصفح> آپس میں جھگڑا ہے ہم آپ سے فیصلہ کروانے کے لیے آئے ہیں ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنا کسی کی گرفتاری نہیں کرنی آپ گھبرائے نہیں ہم جھگڑے کا فیصلہ کروانے آئے ہیں حضرت السلام فرماتے بتاؤ کیا جھگڑے تمہارے درمیان ایک بندہ بول پڑا حضرت دعودیہ السلام کو عرض کرنے لگا اللہ کے بادی سنتی واحدہ یہ جو میرا بھائی کھڑا ہے 99 تمبیوں کا مالک ہے پھر واحدہ میں ایک دمبی کا مالک ہوں اس کے پاس 99 میرے پاس ایک مجھے کہتا ہے ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے تاکہ میری سو پوری ہو جائیں لالچ بندے کا مقد جائی قبر بھی مٹی والی کے پیڑ بھرے تہے ویسے تو بندہ رج رہا ننانوے دمبیوں کا مالک ہے مجھے ہے ایک دونچے دے دینا حضرت میں بڑا پریشان ہوں کیوں الخطاب ہے بڑا چلاک او ہوئے ہوئے کرینچی کی طرح زبان چلتی ہے اب آپ پنجاب والے ناراض ہو جائیں گے ناراض تو نہیں ہوں گے ہمارے سرد والے لوگ بڑے سادن ہیں پنجاب والے ہوئے ہوئے ہوئے بڑے تیز لوگ ہیں جی حضرت سبان کا بڑا تیز میں بڑا پریشان ہوں کیا مطلب بندہ کہنے لگا زمین فی الخطاب باتوں میں بڑا تیز ہے قینچی کی طرح زبان چلتی ہے مجھے کہتے ہیں میں ننانوے دمیوں کا مالکوں ایک دمبی ہے تیرے پاس تجھے گھاس بھی لانی پڑتی ہے دھوپ کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے دھوپ نہ آ جائے سائے میں نہ چاہیے پانی پلانے کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے دن رات کا خیال بھی کرنا پڑتا ہے نگرانی بھی کرنی پڑتی ہے اتنی تکلیف ایک ڈمبی کے لیے برداشت کر رہا ہے اگر ایک ڈمبی میری دمبیوں کے اندر چھوڑ دے گا تو ساری تکلیف اور شانی سے بچ جائے گا مجھے ایک دوسرے بے زیادتی کرتے رہتے ہیں اس نے بھی بڑی زیادتی کی ہے ایماندار بندے اچھے امال والے بندے وہ زیادتی نہ کرے تو اور بات ہے لیکن ایسے بندے بڑے کم ہوتے ہیں بہت بڑی زیادتی ہے احباب حضرت داود سلاۃ وسلام کی بات کی تعید کیا فرمایا ناروے دنیا کے ہوتے ہوئے ایک تجھ سے مانگتا ہے یہ انصاف ہے یا زیادتی ہے چپ کر اللہ راض یہ قرآن پاک ہی تعلیم اگلا چمڑا حضرت نے کیا فرمایا اللہ کا سالامک یہ کیا ہے زیادت. بڑا اس نے ظلم کیا بڑی زیادتی کی ہے بس حضرت علیہ السلام نے جب یہ بات فرمائی اس نے بڑی زیادتی کی ہے ننانوے دمیوں کے ہوتے ہوئے ایک بھی سے مانگتا ہے جب یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا دونوں مسکرانے لگے اور ہنستے ہنستے آسمان پہ چڑھ کر غائب ہو گئے حضرت علیہ السلام حیران اللہ یہ کیا دونوں مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو دے کر ہنسنے لگے ہیں اوپر آسمان بے چل کے ریب ہو گئے ہیں اللہ پر بات ہے بس ان دا ان ہو حضرت داودل اسلام کو تب خیال آیا اوہو یہ انسان نہیں تھے یہ تو فرشتے تھے میرا امتحان کرنے آئے تھے اب باہ باہ خیال اللہ کریم فرماتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکے والے جو آپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں آپ کو شائع اور مجمون کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے فتح لگا رہے ہیں اس پھر علامہ یگونو ان مخالفوں کی باتیں سننے کے بعد صبر سے کام لینا میرے حبیب اور نمبر دو حضرت دعود السلام والا قصہ یاد کرو میرے طلبہ بھائیوں ان دو باتوں میں جوڑ کیا ہے رب تو کیا ہے دونوں باتوں کا تعلق کیا ہے رب العالمین نے سمجھایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیہ السلام نے ایک کی بات سنی تھی دوسرے کی نہیں سنی فیصلہ دے دیا حالانکہ جب ایک کی بات سنی تھی دوسرے کی بھی سننی تھی ایک کی سنی دوسرے دو دی نہیں سننی دوسرے کی بات بھی سننی تھی ایک نے کہا کہ جی میرے پاس ایک دمبی ہے اس کے پاس ننانوے دمبیاں ہیں ننانوے کے ہوتے ہوئے ایک مجھ سے مانگ رہا ہے حضرت علیہ السلام نے فیصلہ دے دیا بڑی زیادتی اس نے کی ہے ایک دمبی بھی تجھ سے مانگتا ہے اللہ سلم اس بر علام یقین جس حضرت داود سے جلدی ہو گئی تھی ایک کی بات سنی دوسرے کی میں سنی تھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کی بات تو سنی جلدی نہ کرنا میں اللہ کی بھی ضرور سننا اب یہ قرآن مجید کا مستقل موضوع ہے آگے احباب حضرت ریسلا تو سامنے کیا اللہ یہ تو میں دوسرے کی نہیں سن سکا اور فیصلہ نہیں دیا اب کیا فص تک فرب ہوں نا حضرت سامنے رب العالمین سے بخش مانگنا شروع کر دی اے پروردگار میری مغفرت فرما مجھ سے تھوڑی سی کمی بیشی ہو گئی ہے ایک ہی سننے کے بعد دوسرے کی نہیں سنی اللہ کریم مجھے معاف کر دے رب العالمین کے سامنے جھک گئے آجی شروع کر دی اللہ کریم کے دربار میں دعا شروع کر دی اللہ کریم فرماتے ہیں خا فرنا لہو اللہ کریم نے حضرت داود کو معاف کر دیا اور اصل میں رب العالمین نے سبق سمجھانا تھا اے میرے داود علیہ تو اسلام آپ تو بادشاہ بھی ساتھ ہیں اور بادشاہ وقت کے دربار میں عامد یہ فیصلے کروانے کے لیے اگر ایک فریق کی بات آ میں سن لی تو دوسرے کی بھی ضرور سننی چاہیے اس کے بعد فیصلہ دینا جائیے حضرت دعود علیہ السلام سے تھوڑی سی کمی بیشی ہو گئی لیکن معافی مانگنے میں دیر نہیں کی اس بندے کا ہوتا ہے دل زندہ تھوڑی سی کمی بیشی ہو گئے اور جلدی معافی مانگ لے ایسے بندے کا دل ہم دل مردہ ہو چکے دل جان بوجھ کر غلطیاں کر رہے ہیں لیکن اللہ سے معافی نہیں مانگ رہے اب آپ دوسری علامت دل کے مردہ ہونے کی دوسری علامت علم موجود ہے لیکن عمل موجود نہیں ہے مسئلے کا پتہ بھی ہے لیکن عمل نہیں کر رہا ایسے بندے کا دل بھی مردہ ہے اب ذرا سورت الحج کا انداز بھی سنتے جائیے میرے سامنے سترواں بارہ سورت الحج اللہ کریم فرماتے ہیں بجا دقادی سورت کا نام سورت الحج آیت نمبر اٹھہتر سترواں بارہ آمنا کلال صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے صاحب گرام بھی حاضر ہیں ایک غریب بندہ آیا جس نے وجود پہ شان کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے پیمنٹ لگا ہوا لباس کو سر پی علیشان پگڑی نہیں ہے پاؤں میں بہترین جوتی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا عرض کرتے اللہ کے حبیب میں آپ کی خدمت میں چل کے آیا ہوں اب آپ خیال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عشے کا آنا گرام سے محبت کرنے والے نبی کو نہیں بلاتے تھے آمنا کے لال کے دربار میں خود چل کے جاتے تھے اور آپ کے کامرا والے کامرا میں نعرہ لگ رہا ہے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عاشق کے گھر تو شریف لاتے میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ کمرے والوں سنو سنو میرا قیدی دہا میری جما دشاں تو سننا گا گی دہا میرے شیخ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ لے گا گی دہا کہ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر جو ہوتا ہے آشک وہ جاتا ہے در نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے یہ مسئلہ بیان کریں تو لوگ کیا آخنا بھابی نا باس ایک جملہ کہا آپ بھی پریشان ہو گئے ہیں جی ہمیں وہاں بھی تو نہ کہا وہ نی ہم وہاں بھی نہیں کیوں اللہ وہاب احباب اللہ وہاب نبی وہابی صحابہ کل وہابی اللہ والے اللہ وہاب آپ خاموش ہو گئے ڈر گئے ہو دھیان تو میں کر رہا ہوں احباب آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں اللہ وہاب اللہ اللہ جو محبت کے ساتھ جواب دیں ان پر رحمت بارش نازل کرنا اللہ اللہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ نے جھوم جھوم کے فرمایا کرتے تھے اور سورت عال عمران کی اس مقام کی کلاوت کیا کرتے تھے آیت نمبر آٹھ سورت عال عمران تیسرا بارہ ربنا تجھے کو لو بنا بات ہدائی تنا بہبل نہ ملنا تم کا رہنا ان کا ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کرنا ہمیں اپنے دربار میں سے خاص رد ادا فرما احباب قرآن کی تائید کرنا اللہ راضی ہو جائے گا اللہ کریم کون ہے ان کا انتل واب کون ہے ابس سے وہاب کون ہے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے پنجابی پنجاب والا لاہوری لاہور والا ملتانی ملتان والا وہابی وہاب والا اللہ وہاب آپ تو کہنے دیجئے اللہ وہاب نبی وہابی اللہ والے اللہ وہاب نبی وہابی صحابہ کل وہابی اسی وہابی بنن لگے تھے مشرے کرن خرابی اللہ وہاب نبی وہابی صحابہ کل وہابی وہاں بھی بن لگے مشرق کرن خرابی کرتے رہیں ہم وہاں بھی بند کر رہیں گے اللہ اللہ اللہ اب گھبرانا نہیں اللہ کریم کے قرآن کی صداقیں پیش ہو رہی ہیں عاشق کے چل کے آیا امنا کران صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر صحابہ کرام بھی دیکھ رہے ہیں کریم نے چین بندار کرنے لگا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے قرآن پڑھنے آیا ہوں قرآن؟ بسم اللہ آؤ مجھے بڑی خوشی ہوئی میں حضرت مان محمد جان صاحب اور ان کے ادارے کے دیگر معاونین اساتذہ کرام ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں پندرہ فاس کرام کی دستار بندی ہوئی احباب پاکستان کے عمارا چودھری خان بڑے بڑے سردار اپنی اولاد کو مولوی اور حافظ بنانے کے لیے تیار نہیں کہ مولوی بن گیا تے بخ مر جا سی ہافظ باندھ گیا تھے بھم مر جاسی سنو آپ کی راول پنڈی کی کمیٹی چوک پر کئی مرتبہ نوجوانوں نے یونیورسٹی کے کالجوں کے اسٹوڈینٹس انہوں نے سرٹیفکیٹس اپنے آس پاس رکھ کر اپنے اوپر تیل چھڑک کر اپنے آپ کو آگ لگا دی آج بھی جا کے راول پنڈی والوں سے پوچھ لیجئے اخبارات کے اندر تصاویر آئیں ہم نے دیکھی اخبارات کے اندر ان کی خبر چھپی ہم نے پڑھی کیوں اپنے آپ کو تیل چھڑک کر آگ لگا رہے ہو ہونے جی سرٹیفکیٹ موجود ہیں لیکن در در کے دھکے کھا رہے ہیں نوکری نہیں ملتی, ملتی ملازمت نہیں ملتی فاقے ہیں کیا کرے بوک سے مرتے ہیں اس جینے سے مر جانا بہتر ہے کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈینٹس نے بڑی بڑی سرٹیفکیٹ اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھوکھے ہونے کی وجہ سے تیل چھڑک کر اپنے آپ کو آگ لگا دی کامرا والو تم نے آج تک ایک قرآن کا حافظ ایک عالم نہیں سنا ہوگا جس نے بوک کی وجہ سے خوشی کی ہو کبھی سنا یہ سنا ہوگا کہ مولوی صاحب نے بہت کھایا پیڑ خراب ہو جاتے لبیلی یہ لیکن بوکھا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو پروردیگار جنگل کے درندوں کو روسی دے رہا ہے وہ کرون سے تعلق رکھنے والوں کو بھی بوکھا نہیں مرنے دے گا آیا غریب بندہ میں قرآن سیکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہتھیاروں کی ضرورت ہوتی ہے او باللہ ہتھیار ہے ہم نے دشمن کو ہتھیار دکھایا ممکن ہے دوبارہ شیطان آ جائیں فرمایا اب پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا ہتھیار ہے اور بسم اللہ اللہ کی رحمت کی دیوار ہے رحمت کی دیوار کے اندر آ گئے اب پڑھو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا وہ صحابی صاحبی ہے غریب بندہ آپ نے فرمایا پڑھ چاہے تو جہاں دی بس آپ نے فرمایا بس جی جی یہی سبق کافی ہے آپ نے فرما بڑی شوق کے ساتھ تو آیا بس یہ کافی ہے امام المنصرین صلی اللہ علیہ وسلم حیران اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے وہ کافی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے دوسرا دن آیا لیکن قرآن سیکھنے کے لیے نہیں آیا تیسرا دن گزر گیا نہیں آیا ہفتہ گزر گیا نہیں آیا پورے چار ہفتے گزرنے کے بعد صلی سلم کی مجلس میں حاضر ہوا امام علمبیا صلی اللہ علیہ وسلم وجود غبار ہے بڑا خستہ حال آ رہا ہے آیا اللہ کی حبیبہ کے حبیب آگے سبق بنائیے آپ نے اگلا سبق بعد میں پڑھوں گا پہلے یہ بتا پورا مہینہ تو کہاں رہا ہے میں نے پہلا سبق بڑھایا اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے لیکن پورے مہینے کے بعد آئے ہو وجہ کیا ہے ازر تو بیان کرو نا اب خیال محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہنے کے لیے تیار رہنا نوجوان طرف کے کہا حبیب کوریا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے سبق پڑھایا تھا اللہ کے راستے میں جہاد کرو علم بھاگیاں میرے پاس کلام مقدس کی آیت کا پورا مہینہ سرحدوں پہ جاگے اسلام کے دشمنوں سے جہاد کرتا رہا ہوں پہلے حکم پہ عمل کر کے آیا ہوں آگے سبق پڑھانا آپ کا کام ہے عمل کرنا میرا کام ہے یہ انداز ہوتا ہے یہ نشانی ہے دل زندہ ہونے کی ہم سب کچھ سننے کے بعد عمل کرنے کے لیے تیار نہیں یہ دل مردہ ہونے کی نشانی ہے اب آپ دو علامتی عرض کر دی پہلی پہلی علامت دل اس بندے کا مردہ ہے جو توبہ کی امید پہ گناہ کیے جا رہا ہے بڑا ہوا تو توبہ کر لوں گا اس بندے کا بھی دل مردہ ہے جسے مسئلے کا پتا ہے لیکن عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تیسری نشانی مردہ دل ہونے کی عمل موجود ہے لیکن عمل کے اندر اللہ کی رضا نہیں ہے <تصفيق> دو بند اللہ ان میں سے بہت بڑی تباور شخصیت حضرت مولانا شرف علی سین تھانوی رحمت اللہ تعالی انہوں نے ایک چھوٹا سا قصہ لکھا ہے ایک بزرگ دریا کے کنارے کھڑے تھے مہربانی توجہ میری طرف کشتی دیکھی اب آپ میری طرف گا خدا کے لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ لکھتے ہیں بزرگ نے کشتی دیکھی کشتی میں کیا ہے تو مٹکے پڑے ہوئے ہیں کشتی قریب آئی کنارے لگی اللہ کے نیک بندے نے پوچھا ملا سے کشتی میں مٹکے پڑے ہیں کیا ہے ہی ان میں مل نے کہا حضرت ان کے اندر بادشاہ وقت کے لیے شراب لائی گئی ہے میں کیا کہا حضرت جی شراب لائی گئی ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ لکھتے ہیں بزرگ جلال میں آئے اپنے ہاتھ والا ڈنڈا اٹھایا مٹکوں پہ مارنا شروع کر دیا ایک دو تین چار سترہ مٹکے توڑ ڈالے ایک مٹکا شراب کا چھوڑ دیا ملا تھر تھر کانپ رہا ہے بادشاہ وقت تو خبر ملی بزرگ کو بلاؤ پکڑ کر دربار میں لایا گیا آپ نے کیوں مٹکے توڑے فرمایا ہمارا بادشاہ ہو اور پیے شراب میں برداشت نہیں کر سکتا میں نے توڑ ڈالے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرک من کرنس ایمان او کما کالن صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ تم سے کوئی گناہ کا کام دیکھے ہاتھوں سے روکے ہے اگر ہاتھوں سے روکنے کی طاقت نہیں ہے اپنی زبان سے روکے زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل کے اندر یہ تہیا کر لے کہ جب بھی مجھے موقع ملا ضرور میں ہاں یا زبان سے روکوں گا اور دل کے اندر یہ ارادہ رکھنا کہ ضرور روکوں گا جب بھی موقع ملا یہ انسان کے کمزور ایماندار ہونے کی علامت ہے جب میری طاقت تھی ڈنڈے کے ساتھ گناہ کو ختم کرنے کی میں نے سطح مت کے ڈالے ڈالنے کامرہ کے اباپ توجہ رکھیے گا مولانا تھانویر احمد اللہ نے لکھتے ہیں بادشاہ نے حرانوں کے پوچھا اللہ کے ایک بندے بات سمجھ نہیں آئی تو انہیں سترہ مٹکے شراب کے توڑ ڈالے ایک مٹکا چھوڑ کیوں دیا راسیہ وہ بھی توڑنا تو تھا حضرت تھانوی رحمت اللہ نے لکھتے ہیں بزرگ نے کہا بادشا جب میں نے شراب کے مٹکوں کو توڑنا شروع کیا دل کے اندر نیت یہ تھی میرا اللہ راضی ہو جائے لیکن ایک دو تین توڑتے توڑتے جب میں نے سترہ مٹکے توڑ ڈالے نیت بدل گئی خیال آیا لوگ کہیں گے واہ بڑا کام کیا ہے بھائی بادشاہ وقت کی شراب کے مٹکے توڑ ڈالے لوگوں کے اندر بڑا نام ہوگا جب میری نیت دل کی تبدیل ہوئی اللہ کی رضا نہیں رہی میں نے تھرویں مٹکے کو چھوڑ دیا کیونکہ عمل قبول تب ہوتا ہے کہ رضا اللہ کی ہونی چاہیے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں لوگ نمازی کہیں روزے رکھ رہے ہیں لوگ روزے دار کہیں اور حضران سلطان العارفین باہو سلطان رحمت اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے ہیں اب آپ کو پتہ نہیں پنجابی سمجھ آئے گی کہ نہیں سرمانگیوں کے پھل پائیوں سکھائیوں ہنر بازی ہوں مکے گیوں ہوتے کے پھل پا ہنر بازی ہوں تسبی ہاتھ پکڑ وکڑ تے بنو پاک نمازی ہو سات بڑے گل بچ تے آخن لوگ ہی ہوں دا تو سینا صاف نہ ہوئے باہوں رب قدی نہیں ہو دا ہوں نیت ٹھیک ہونی چاہیے حضرت علی رضی اللہ تانو کے سامنے ایک یہودی نے آمرہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی کتھا گتھا ہو گئے ایمان تو اور میرے سامنے یہ جرت لڑائی کرتے کرتے حضرت علی نے اسے نیچے گرا ڈالا سینے پہ سار ہو گئے سلوار نکالی اس کی گردن پہ رکھے پھیرنا چاہتے تھے یہودی نے کھسانا ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ تھوک ڈال دی تلوار نیام میں ڈالی ہٹ کر کھڑے ہو گئے یہودی اٹھا حضرت کیا بات ہے آپ نے مجھے چھوڑا کیوں تلوار نیام میں ڈالی کیوں خیر تو ہے بات کیا اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ اتارنو فرماتے ہیں کہ جب میں نے تجھے نیچے گرایا تلوار نکال کے تیری گردن کاٹنا چاہتا تھا دل میں نیا یہ تھی میرا اللہ رضی ہو جائے اور جب نے میرے چہرے پہ تھوک ڈالی مجھے غصہ دیا اپنی ذات کی وجہ سے کہ میری توہین کر دی میری بے عزتی کر دی میرے چہرے پہ تھوک ڈال دی ہے اب تو اسے ضرور قتل کرنا چاہیے فرمایا دل کے اندر جب یہ خیال آیا اسے قتل کرنا چاہیے میری توہین کی ہے چہرے پہ تھوکا ہے لیکن فوراً خیال آیا اگر اب میں اسے قتل کروں گا تو ذاتی بدلہ لوں گا اپنی ساتھ کے انتقام لوں گا چونکہ نیت تبدیل ہو گئی اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا اگر نیت ہوتی اللہ کی رضا والی ضرور دری گردن کاٹ دیتا ہم نیکیاں کر رہے ہیں لیکن اللہ کی رضا مقصود نہیں اب آپ پتنی میری سرحد کی سمجھیں گے کہ نہیں میں چلو اردو میں ترجمانی کرتا ہوں ہمارے علاقے میں ایک بندہ عمرے پر جانے لگا بھائیو میں نے کیا, عرض کیا؟ عمرے پر حج پر نام عمرے پر جانے لگا آخری دن تھا جانے والا ہے صبح مجلس لگی ہوئی بیٹھا ہوا ہے میں حقیقت بیان کر رہا ہوں کلام مقدس میرے ہاتھ کے اندر بابوزو ہوں مجلس میں بیٹھا ہے جی میں عمرے کے لیے تو جا رہا ہوں ایک بات تو بتاؤ لوگوں نے کہا کیا بات ہے جی میں عمرے پر جا رہا ہوں جب واپس آؤں گا پندرہ دن بعد لوگ مجھے حاجی سیر کہیں گے لوگوں کے بے وقوف جا عمرے تے رہتے میں رہتے حاجی نہیں جی جب میں عمرے سے واپس آؤں تو مجھے حاجی سیر تو کہنا نیت دیکھو جب نیت یہ امتزام میں جاتے وقت کہ جا کر عمرہ کروں اور لوگ مجھے حاجی کہیں گے جب عمل کے اندر نیت اللہ کی رضا والی نہیں ہے ایسے بندے کا دل زندہ نہیں ہے دل کے زندہ ہونے کی نشانی یہ تھی کہ بندہ جو بھی عمل کرتا رضا رب العالمین کی ہوتی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک گناہ گار عورت گھر سے باہر نکلی کردار بھی جس کا مشکوک ہے بیٹھ کے بیٹھ کر عورت راستے میں جا رہی ہے ایک پیسا کتا نظر آیا اپنی زبان نکال کر گیلی مٹی میں ٹھہر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحیمت اس گنا گار عورت کو پیسے کتے کے اوپر ترسایا پاس کناتا نظر کی لیکن کوئی ٹول و رسی نہیں ہے اپنا تو بٹا اتار کر بھرا رسی کی شکل بنائی پاؤں سے چوڑے کا موزہ اتارنے کے بعد اسی رسی کے ساتھ باندھ کر کنویں نے لٹکایا پانی کا بھر کے موزہ پیسے کتے کے سامنے رکھا دل میں نیت یہ تھی پیسے کتے کو پانی پہلا رہی ہوں اللہ راضی ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چمڑے کا کا موزہ پانی سے بھر کر پیاسے کتے کے سامنے رکھا پانی پی کے کتے کو ہوش آیا اللہ کی رحمت کو جوش آیا اللہ نے ساری غلطیاں معاف کر دی توبہ کی امیدیں گناہ کرتے رہنا یہ نشانی ہے کہ بندے کا دل مرد آئے نمبر دو علم ہے لیکن عمل نہیں ہے ایسے بندے کا دل بھی مردہ ہے نمبر تین عمل ہے لیکن اخلاص نہیں ہے اس بندے کا دل بھی مردہ ہے اور چوتھے نشانی حواب اللہ کی نعمت موجود ہے لیکن شکر نہیں ہے اس بندے کا دل بھی مردہ ہے مردہ اب چند منٹ کے لیے آپ توجہ کیجیے میں قرآن مجید کا آپ کو حوالہ سنانا چاہتا ہوں اجازت ہو تو سنا دوں قرآن مجید کا حوالہ ڈھیلا ڈلہ جواب آیا تھک گئے ہو جاگنا ہے جاگلے اخلاق کے سایات سایا تلے حشردنگ سونا پڑے گا خاک کے سایات تلے اگر اللہ کریم نعمت دے تو شکر بھی کس کا ادا کرنا چاہیے اللہ جو تیرا نام اونچا اور باسوگ ہو کر محبت سے لے ان کو رمتوں سے نواز دے نعمت اللہ دے تو شکر کس کا ادا کرنا چاہیے اللہ کا نام اونچا کس کا شکر سورت کا نام بارہ رب العالمین نے منظر بیان فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں آیات کا نمبر پورا سو رب حبری مین سال ہی اے میرے پروردگار مجھے اپنے دربار میں سے عطا فرما کامرہ کے احباب اللہ کے لیے خدا کا نام اونچا لینا اللہ راضی ہو جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا کس سے مانگا اللہ کریم نے نعمت دے دی اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شکر داس احباب نعمت ملنے کے بعد شکر ادا کرے تو دل زندہ ہے اگر نعمت ملنے کے بعد اللہ کا شکر نہیں کرتا تو دل مردہ ہے سورت کا نام سورت ابراہیم یہ میرے سامنے تیرواں بارہ آگ نمبر انتالیس حضرت ابراہیم نے اس نام مرد کر دے الحمد اللہ بہت للل کے بڑے اسماعیلا عل ربی سنی دعا خلا صا جس رب نے بُڑھاپے کے اندر مجھے دو بیٹے تھا فرمائے حضرت اسماعیل حضرت اساک اگر بڑھاپے کے اندر مجھے دو بیٹے تھا کرنے والا اللہ تو الحمدللہ اب آپ کیا کہا کہہ دیجیے اللہ تو دے کیا کہا الحمدللہ بہتیں ملنے کے بعد ہاتھوں میں کرے نہیں ڈالے پاؤں میں زندگیر نہیں ڈالے سونے ہو ایک بادشاہ باز, باز دینا بھی چوٹی ہے اچھا جی پتر کا نام کیا رکھے ہوئے بولا کمال ہے آپ کو پتا نہیں ہے میرے بیٹے کیا نام رکھے ہوئے جی بیٹے کا نام رکھا پیڑا دیتا یہ نعمت کا شکر ہے ایسے بندے کا دل مردہ ہے دل زندہ نہیں ہے پہلی علامت صحبا کی امید کے گناہ کرتے رہنا دل مردہ ہونے کی نشانی ہے نمبر دو علم ہے لیکن نمبر نہیں ہے دل مردہ ہونے کی نشانی ہے نمبر 3 عمل ہے لیکن اخلاص نہیں ہے دل مردہ ہونے کی علامت ہے نمبر 4 نعمت ہے لیکن اللہ کا شکر نہیں ہے یہ بھی دل مردہ ہونے کی علامت ہے اللہ اللہ اب آب جملہ مزید اولاد والی نعمت ملنے کے بعد حضرت اسلام کہتے ہیں الحمد اللہ قبروں پہ جا کر بیچی چڑھیں بات میری سمجھ میں